صورت الحجرات مدینی صورت ہے حجرات کا مطلب ہوتا ہے پرائیویٹ کوارٹرس رہنے کے کمرے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو الدینہ آ اے لوگو جو ایمان لائے ہو لاتدم و بے اللہ و رسول ہی اللہ ان اللہ سمیع علیم اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اللہ سب کو سننے اور جاننے والا ہے پیش قدمی سے کیا مراد اب کو یہ تو نہیں ہے کہ اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہمارے آگے آگے چل رہے ہیں تو ہم سے کہا گیا کہ تم ان سے آگے مت نکل جاؤ جب تک آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا میں بذات خود موجود تھے صحابہ آپ سے آگے نہیں نکلتے تھے کھانا کھانے میں پہل نہیں کرتے تھے آپ جب محفل میں موجود ہوتے تھے وہ بولنے میں پہل نہیں کرتے تھے آج ہمارے لیے کیا ہے وہ کام تو ہم کر نہیں سکتے لیکن ایک معیار تو جو صحابہ کے لیے بھی تھا وہ آج ہمارے لیے بھی اسی طرح اپلیکیبل ہے اور وہ یہ ہے نیکی کا معیار جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ کافی ہے اس سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش مت کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی بننے کی کوشش مت کرو رسول کی مخالفت میں نیکی مت کرنا کہ رسول کی بات کو پیچھے چھوڑ دیا تم نے اور تم نے کوئی نیکی کا طریقہ ایجاد کر لیا کس قدر محرومی اور بدقسمتی انسان کی کہ نیکی بھی کی تو رسول کی مخالفت میں جو قبول بھی نہ ہوئی آج کوئی جا کر کھڑا ہو جائے میدان عرفات میں تو اس کا حج تو نہیں ہو جائے گا یا حج والے دن نوز الحج کو وہ مغرب کی نماز پڑھنے لگ جائے میدان عرفات میں اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی عام دنوں میں مغرب کی نماز وقت پر پڑھنے کی انتہائی فضیلت ہے نہ پڑھنا گناہ ہے لیکن عرفات کے میدان میں تو ایک شخص نظر نہیں آتا جو کہ مغرب کی نماز پڑھتا ہو قرآن میں تو نہیں لکھا کس نے بتایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں اگر کوئی مغرب کی نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو وہ کوئی نیکی شمار نہیں ہوگی معصیت اور نافرمانی اللہ کے رسول کی ہو جائے گی ثواب تو دور کی بات الٹا گناہ گار ہوگا آپ لاکھوں کے مجمے میں ایک کو بھی نہیں دیکھیں گی جو وہاں نماز پڑھتا ہو تو یہ معیار ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرنا ان سے بڑھ کے تم متقی ہو نہیں سکتے تم کوئی نیو ہائٹس نہیں بنا سکتے نیکی کی الٹیمیٹ تو وہ بنا گئے ال یوما اکمل تو الکم نعمتی ودیتم السلام دینا اسلام مکمل ہو گیا پرفیکٹ ہو گیا نہ ایڈیشن ہو سکتا ہے اس میں نہ سبٹریکشن یا ائوینہ آ منولا لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند مت کرو مراد کیا ہے مخالفت کی بات نہیں کی جا رہی کہ تم نبی کی بات کی مخالفت مت کرو مخالفت تو بہت دور کی بات نافرمانی تو بہت دور کی بات ہے رسول کی رائے پر اپنی رائے بھی مت پیش کرو اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں آج ہمارے سامنے کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو اور ہمارے سامنے کوئی حدیث آ جائے کیا کرنا ہے اپنی آواز کو بند کر لینا ہے اللہ کے رسول کی بات سامنے آ گئی اب بحث کی گنجائش نہیں ہے ولا تجہر القل کجہری اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو یعنی یہاں بتایا گیا کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے داماد ہیں کسی کے سسر ہیں کسی کے آپ شوہر ہیں تو عام شوہر کے سامنے تو بیوی ہو سکتے خاص انداز میں بات کر لے لیکن ازواش کے لیے کیا تھا کہ صرف شوہر نہیں بلکہ رسول بھی ہیں ان کی رسول والی حیثیت مقدم رہنی چاہیے داماد بھی ہیں لیکن جن کے داماد ہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ رسول والی حیثیت مقدم رکھنی ہے کوئی اس طرح بات نہ کرے جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کر لی جاتی ہے تو فرینک مت ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مخاطب مت کر لینا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو اور اس پہ کیا فرمایا انتہ پتہ اعمال تمہارے اعمال ہو سکتا ہے ہپت ہو جائیں وہ ان تم لاتشرون تم کو پتہ بھی نہ چلے نافرمانی فرمانی دور کی بات اس معمولی سی غیر شعوری بے ادبی پر بھی کہا جا رہا ہے کہ تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا تمہاری ساری عبادات ختم ہو جائیں گی سب نیکیاں تمہاری ختم ہو جائیں گی اعمال ہپت ہو جائیں گے تو ایسے بات مت کرنا اللہ کے رسول سے جیسے دوسرے سے بات کرتے ہو سورہ حجرات کی آیت کو آپ سامنے رکھیے اور ذرا سا آپ ان ناتوں کے بارے میں غور کیجیے جو سننے میں آتی ہیں ایک جگہ میں کہیں گئی انہوں نے درس کے لیے بلایا اس سے پہلے وہ کچھ خواتین وہاں نات پڑھ رہی تھیں اور اس طرح وہ نات پڑھ رہی تھیں کہ یقین کریں کہ میرا تو دل کام گیا کہ اللہ اللہ پہ رحم فرما وہ نات کچھ اس طرح سے تھی پوری یاد بھی نہیں ہے وہ کہیں تھی وہ پہنو پہنو نبیجی درودوں کے ہار ایسا انداز تھا بات کرنے کا کوئی عزت کوئی ادب اس کے اندر نہیں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ صحابہ کبھی اس طرح بات کرتے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا وہ ایک اور کوئی نعت تھی کہ وہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہ وہ راج دلارا آوت ہے اور جیسے کوئی گھر کا دلہا وولہ نہیں ہے لڑکا اپنے ہی بھانجا بھتیجا دولہا بن کر آ رہے تو راج دلارا کہہ رہے ہیں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے وہ راج دلارا آ رہا ہے ناغز و کس قدر فرینکنیس سے یہ کو طریقہ ہے بات کرنے کا اور اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں اور سوچتے بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں سمجھتے ہیں بہت اجر ملے گا یہ نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے پچھلی نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ سب ملیا میٹ کر کے ختم کر دے رسول اللہ کلو بحم لہوم اکفرت و اجرن عظیم جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پس رکھتے ہیں در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوا کے لیے جانچ لیا ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہیں کے لیے بہتر تھا اب یہاں ذکر ہے بدووں کا لا علم قسم کے لوگوں کا کہ وہ آتے تھے گاؤں وغیرہ سے تربیت نہیں تھی علم نہیں تھا پراپر ایٹیکیٹس مینرز ان کو آتے نہیں تھے جاہل تھے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے زور زور سے پکارتے تھے کہ یا محمد اخرج لینا اے محمد ہمارے سامنے آؤ آو اور کبھی آپ ذرا ان محفلوں پر غور کیا کیجئے جہاں بقول ان کے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور وہاں آوازوں کا بلند ہونا اور وہاں عورتوں کے حال حلیے اور پھر وہ محبت کے دعوے ذرا ان کو میچ کرنے کی تو کبھی آپ کوشش کریں ان آیات کے ساتھ اور پلیز ان کی فکر کیجیے اصلاح کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے کنڈیم کر کے چھوڑ نہیں دینا یہ سب لا علمی کی باتیں ہیں صرف لا علمی کی وجہ سے ہے کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا اگر ریپریکوشنس کا پتہ چل جائے اپنے عمل کا انجام پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے کہ عمل میں بہتری بھی ہو جائے غفور الرحیم اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو یعنی یہ کوشش کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ ہر سنی سنائی بات پر اقدام کرنے مت کھڑے ہو جانا کوئی اقدام کرنے سے پہلے تحقیق کر لو ہر سنی سنائی بات پر یقین بھی نہیں کرنا چاہیے نہ اس کو آگے پھیلانا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان دے اسکینڈلس بنتے ہیں رومرس پھیلتی ہیں افواہیں ہوتی ہیں بے چینی پیدا ہوتی ہے معاشرے میں اس سے روکا گیا ہے والم و انفی قم رسول اللہ خوب جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کریں تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے یہاں پر صحابہ کی تعریف کی جا رہی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو ایمان کی لذت اور حلاوت چاہیے ہو ایمان کی مٹھاس چاہیے ہو تو وہ یہ کرے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس کو سب سے زیادہ پیارا ہو جائے صرف اللہ ہی کی خاطر کسی سے محبت کرے اور دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا ناگوار جانے یعنی کہ اللہ نے اس کو بچا لیا کفر سے دوبارہ کفر کی طرف پلٹنا اتنا ناگوار ہو اس کو جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا جس نے یہ تین کام کر لیے اس کا ایمان ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ یہاں ذکر آیا ہے وہ ان توفتانی منلم نقطل ہو فصل ہو بینا ہو ماں اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان سلح کراؤ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اصلاح کا کام کرتے رہو دو لوگوں کو اگر لڑتا دیکھو تو انڈفرینٹ مت ہونا بے نیاز مت رہنا یہ مت کہنا کہ بھائی ہمارا معاملہ تو نہیں ہے ہم کسی کے معاملے میں کیوں بولیں بھائی لڑتے ہیں تو لڑیں نہیں یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا اس کو چاہیے کہ اسلح کی کوشش کرے وہ ستو اور انصاف کرو ان اللہ یہمقصطین اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے ان مل منون مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کر دو اور اللہ سے ڈرو اور امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا جب خاموش تماشائی پرنا پسندیدہ نہیں تو جلتی پر تیل ڈالنا یہ تو بہت دور کی بات ہے حدیث میں آتا ہے جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تین باتوں پر بیعت لی تھی ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا دوسری یہ کہ زکات دیتا رہوں گا تیسرے یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا تو خیر خواہی تو کرنی ہے یا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں یعنی آپس میں دل خراب کرنے والی چیزوں سے بچنے کو کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑانا اشارے کرنا یا نقل اتارنا اچھا بچے یہ کام بہت کرتے ہیں اسکولوں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں ایک دوسرے کو دور کر دیتے ہیں نقلیں اتارتے ہیں ان کی اس کو آج ہم بولی کرنا کہتے ہیں اور یہ بلی کرنا ایسی چیز ہوتی ہے جس بچے کا مذاق اڑتا ہے اسکول کے اندر اس پر ہمیشہ کے لیے ایموشنل سکارز رہ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ اس کو رہ جاتا ہے تو ہم بہت محتاط رہے اپنے بچوں کے بارے میں کہ ان کا مذاق تو نہیں اڑا سکول اسکول کے اندر کہیں ہمارا بچہ مذاق اڑا تو نہیں رہا دونوں کام نہیں ہونے چاہیے اور جب بچوں کے لیے اتنا نقصان دہ ہے تو بڑوں کے لیے کتنا ہوتا ہوگا بالکل اجازت نہیں کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جائے عورتوں کا اسپیشلی ذکر الگ کیا گیا اس لیے کہ عورتوں میں پیٹھ پیچھے بات کرنے کی اور دوسروں کو ڈسکس کرنے کی ٹینڈنسی بھی زیادہ ہوتی ہے ولا تلمز و انفسکم آپس میں دوسرے پتان مت کرو ولا تنا بزو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد مت کرو بے سلسم الفسوع قباد ایمان, ایمان لانے کے بعد فصف میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں لمس کا مطلب ہوتا ہے تانا دینا ایپ چننا یا کسی کی برائیاں دیکھنا یا تنز کرنا کسی کے اوپر یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں ان سب چیزوں سے ہمیں بچنے کو کہہ دیا گیا کہ ایسے کام مت کرنا کہ کسی کا دل دکھے اپنی زبان سے لوگوں کے دل مت توڑنا یا ائیو حلدینہ تنے منوج تن من الظن اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں خیال تو دیکھیے دماغ میں آتا ہی ہے لیکن بعض خیال ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر جب عمل شروع کر دیتا ہے انسان تو پھر گناہگار ہو جاتا ہے اور تعلقات بھی بگڑتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کہیں بیٹھی ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے آپ اٹھ کر باہر گئیں لوگ باتیں کر رہے ہیں آپ کی بھابھی ہیں یا نند ہیں آپ کی ساس ہیں سب بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ ان کی باتیں چل رہی ہیں آپ وہاں سے گزری دوبارہ اتنے میں فوراً چپو گے تو کیا خیال آتا ہے کہ ضرور میری ہی بات کر رہے ہوں گے آ جاتی ہے نا بدگمانی یا یہ ہے کہ سانس ہیں اب وہ ایک بہو کی تعریف کر رہی ہیں فوراً دوسری بہو کے دل میں خیال آیا میری برائی کر رہی ہیں کسی کی تعریف کو اپنی برائی سمجھ لینا اب تعلقات میں بگاڑ آ گیا کھینچاؤ آ گیا بدگمانی آ گئی ایک دفعہ بدگمانی کسی کی طرف سے آ جائے تو ہر سیدھی بات بھی اس کی الٹی لگنے لگتی ہے تعلقات بگڑ جاتے ہیں اور گمان کو سب سے جھوٹی بات کہا گیا ہے الحدیث کہا گیا سب سے جھوٹی بات گمان ہوتی ہے گمان نہیں کرنا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہیں کسی کے بارے میں کوئی بات پتا چلے تو ستر تعویلات کرو سیونٹی ایکسکیوز ڈھونڈو کہ یہ وجہ ہوگی یہ وجہ ہوگی فوراً سب سے بری چیز تک مت پہنچ جاؤ کہ یہ میرے ہی خلاف کچھ کام کر رہے ہیں ولا تجسس تجسس مت کرو دوسروں کی برائیوں کی ٹوہ میں مت رہو ٹیلیفون چھپ چھپ کے سن لینا کسی کا خط پڑھ لینا یا خاندانوں کے بارے میں کھوج کوریت کرنا سے پوچھنا کہ سسرال میں کیا ہو رہا ہے نند کب اٹھتی ہیں اور کہاں جاتی ہے اور ساس کیا کرتی ہیں اور سسر کیا کرتے ہیں اور تعلقات آپس میں کیسے ہیں یہ ٹوہ لینا انتہائی پسندیدہ چیز ہے ترمیزی میں حدیث ہے اے لوگوں جو زبان سے اسلام لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان ابھی نہیں اترا مسلمان بندوں کو ستانے سے ان کو آر دلانے اور شرمندہ کرنے سے اور ان کے چھپے ہوئے ایبوں کے پیچھے پڑنے سے باز رہو کیونکہ اللہ کا قانون ہے جو مسلمان بھائی کے چھپے ایبوں کے پیشے پڑے گا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا اور اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے اس کو ضرور رسوا کرے گا اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی ہوں تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے تجسس نہیں کرنا چاہیے حدیث میں آتا ہے جس نے کسی کا چھپا ہوا عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت کے منہ مو سے بچا لیا عیب کا اشتہار دینا تو دور کی بات پتہ بھی چل جائے تو انسان اس کو چھپا لے ولا یکاردم باردن اور تم میں سے کوئی کسی کی عبت نہ کرے اوہبو کیا تم پسند کرتے ہو احدم عقی میتن و کرے تم ہو؟ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ کوئی تم میں سے پسند کرتا ہے یہ بات کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے دیکھو تم خود اس سے گن کھاتے ہو و تق اللہ کا تقوی اختیار کرو ان اللہ تواب الرحیم اللہ بڑی توبہ قبول فرمانے والا اور رحیم ہے غیبت کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اس کو ناگوار ہو ارض کیا گیا اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو تو جو میں کہہ رہا ہوں یعنی وہ صحیح ہو تو فرمایا اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو تو, تو نے اس کی غیبت کی اور اگر اس میں موجود نہ ہو تو تو نے اس پر بہتان لگایا اتنی بڑی بات ہو گئی بہتان تک چیز پہنچ گئی اور بہتان کے بارے میں آتا ہے اگر کسی نے کسی پر بہتان لگایا اس کی ستر برس کی عبادت ختم ہو جاتی ہے اتنی بڑی چیز ہے بہتان ایک اور حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کی تجلیل کی جا رہی ہو اور اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو یعنی کسی کی قیمت ہوتے دیکھ رہے ہیں اور ڈیفینڈ نہیں کرتے کو تو اللہ بھی اس کی حمایت ایسے مواقع پہ نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہو اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی تزلیل اور توہین کی جا رہی ہو تو اللہ ازا و جل اس کی مدد ایسے مواقع پر کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے تو بہت محتاط ہونا چاہیے غبت جو ہے وہ ذنا سے اشد تر ہے ذنا سے زیادہ سخت ہے اس کا مطلب یہ نہیں نا اللہ کہ انسان ذنا شروع کر دے ایسی بات ہے کہ کسی زہریلے سانپ کا مقابلہ کر کے بتایا جائے کہ یہ زہریلا سانپ اس زہریلے سانپ سے زیادہ زہریلا ہے تو اتنی بری چیز اور اتنا محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور ہم کتنی ہی باتوں کو غیبت سمجھتے بھی نہیں بہترین چیز یہ ہے کہ انسانوں کے بارے میں بات ہی نہ کی جائے اس میں کچھ نہ کچھ پھر خرابی پیدا ہوئی جاتی ہے ڈسکشن جب ہم شروع کرتے ہیں کسی نے کہا ہے کہ گریٹ مائنڈ ڈسکس آئیڈیاز ایوریج مائنڈس ڈسکس ایونٹس اسمال چھوٹے چھوٹے جو ذہن ہوتے ہیں نا بس وہ اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اور وہ ایسا اور وہ ویسا اور کتنا کچھ ہم عبت کر کے اور اپنی نیکیاں کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں یہ موضوع آپ کھیل میں ہوگا ہی کہ بہت وسیع موضوع ہے اس پر کیسٹس اویلیبل ہیں پورا من معاشرہ کے نام سے تو اگر ہو سکے تو آپ ان کو سن کر دیکھیے یا ائیو الناس اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ با عزت وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے مسلم میں حدیث ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ کفر ہیں نصب میں تانا کسی کو یہ کہنا کہ یہ گھٹیا خاندان سے ہیں اور یہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بہووں کو تانہ دیا جاتا ہے کہ ان کا کیا گھٹیا خاندان ہے کہاں سے اٹھ کر آ گئی ہیں اور بعض دفعہ بہویں اپنے سسرال کو گھٹیا سمجھتی ہیں کہتی ہیں اتنا گھٹیا خاندان اتنے گھٹیا یہ لوگ ہیں اس کو کفر کہا گیا ہے نسب میں تانا دینے کو بہت بری چیز ہے تو نصب میں تانہ یہ کفر ہے اور میت پر نوحہ کرنا حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر اس خدا کا جس نے تم سے جاہلیت کا عیب اور اس کا تکبر دور کر دیا لوگوں تمام انسان بس دو ہی حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں ایک نیک اور پرہیزگار جو اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے دوسرا فاجر اور شقی جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا تو اپنی اوقات کو ہم جب یاد رکھیں گے تو فخر نہیں کر سکتے کہ ہم بہت خاندانی ہیں ہم بہت اعلیٰ قلتِ العراب آمنا یہ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے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 اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے یعنی ایک وقت آ جائے گا سب کے بدلے دے دیے جائیں گے تو جب تک زندگی کی مہلت ہمارے پاس ہے ہم بہترین عمال جمع کریں اور اپنی زبان کو بہترین چیزوں کے اندر لگائیں